سوال پوچھا آپ نے کہ احادیث کی بخاری شریف اور مسلم شریف کے ختم کی کیا اہمیت کون کون سے افراد پڑھ سکتے ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ مجموعہ ہے یہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی دیکھیے پورے اس مجموعے کو بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں جب ان کو پڑھا جائے تو اس سے برکت ہوگی نہیں ہو دعا قبال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہا ہے اس کا ادب اس کی برکت اپنی جگہ اور یہ مشائخ میں ہمارے اس کا رواج ہے مشایخ میں کہ مسلم شریف بخاری شریف کا ختم ہوتا ایک ایک جز مجمے میں دے دیے جاتے ہیں جو پڑھ لکھے حضرات جو متن پڑھ سکیں بخاری شریف یا حدیث مقدسہ جیسے ہم قران مجید کے پارے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں بخاری کے وہ تمام جزو اور اس محفل میں پوری حدیثیں جو ہیں وہ تلاوت ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں نیاز یا تقریر یا گویا اور کوئی فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ جو ہیں ان کے پڑھنے کی ایک بہت بڑی برکت ہے اور مشائق میں یہ رائج رہا صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے مشائق میں مسنوی شریف کا ختم جو ہے یہ بھی ان کا معمول رہا دوسرے مذہب میں بھی مثلاً آپ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ملفوظات جو خود علماء دیوبند نے جمع کیے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہمارے مشاعر کبھی کبھی مصنوعی شریف کا بھی ختم کرتے تھے ظاہر مصنوعی شریف بظاہر اس کی فارسی زمان لیکن اس میں احادیث سے مقدسہ ہی کا تو ترجمہ فارسی میں کیا گیا لہذا حضور کے اقوال حضور علیہ السلام کے ارشاد ہونے کی برکت سے آدمی فیضیاب ہوتا ہے اس لیے اور ہر پریشان آدمی جو اس میں شریف ہو اس کے حضور کے اقوال اور حضور کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں گی اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا اسے قبول فرمائے گا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ہمارے مشائف میں ایسا ہوا تقریباً آج سے کوئی دس بارہ برس پہلے یہ فقیر مدینہ شریف میں جب حاضر ہوا وہاں کے ایک شیخ ہے شیخ زکری غالب نب تو ان کی سو برس کی عمر ہو گئی روسی ریاست بخارا یا سمرپن کے کہیں کے کہ وہ رہنے والے تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے جمعرات جمعرات کو جب ملنے گئے بڑا انہوں نے شبقت مہربانی کی اور ہمارے ساتھ جو لوگ تھے مدینے شریف ان سے کہا کہ آپ کے جو شیخ پاکستان سے آئیں ان کی کل ہماری یہاں دعوت آپ ان کو ہمارے یہاں لائیے ہم جب دعوت میں گئے تو الحمدللہ وہاں پوری مسلم شریف کا ختم ہو رہا تھا مدینے شریف کابر اہل سنت مکہ مکرمہ کے بہت بڑی تقریب تھی جس میں پوری مسلم شریف کا ختم ہوا سبوں نے کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑھا جیسے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ختم شریف اسی طرح ختم پڑھا گیا اور اس کے بعد میں کھانا تمام حاضرین میں تقسیم ہوا تو مدینہ شریف میں بھی مکہ مکرمہ بھی یہ محفلیں الحمدللہ ہوتی ہیں